السلام علیکم و رحمۃ اللہ اوکے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ جی okay. آ جائے یہ چیز آپ مستر آ جائیں مزید فی بے حمزہ کا صرف ایک باب آتا ہے اور وہ بھی لازم ہے جیسے طفا العلن تصرب کپڑا اوڑھنا تصرب تو کیسے گردان کیسے کریں گے تسربلائے تصرب اللہ تسرب الفاؤ تصربِل الامر مین و تسربل ورنہ ہی لا تو تسربل کیا سر بلا سر سر بلاتا سر بلکہ دان کیسے آئے گی ماضی سر سر بلا سر سر سر بلا سر سر سر سر سر بل سر سر <repe adrenaline> مزارے کیسے آئے گی سر بلو یہ اور اس کا امر کیسے امر آ جائے گا سر بل تسر بلا تر بلو تا سر بلی تربلا تربل اور, اور نہیں کیسے آئے گا لات اور سر بل لات اور سر بل لاتا سر بلا لا تو سر بلو لاتو سر بلی بل. لا بل. لاتو سر بلا لا تو سر بلنا اسی طرح اس کے اندر مسادر جو ہیں آگے وہ کیا ہیں تَبَخَّرَ نَاسِكَ الْنَّبَطَخْتَرَ يَتَبَخَّرُ الطَّبَخْتُرُ مُتَبَخِّرٌ الْأَمْرُ مِنْ تَبَخَّرَ وَمَنْ نَحْنُ لَذَ چل رہی ہے کہ نہیں ہو جائے گی بس اس کو جلدی کریں کیونکہ اصل اب آپ کی سرف شروع ہونے والی ہے آگے ملک بربائی کے بعد ہم ان شاء اللہ علم فخیر ان شاء اللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہماری علم و سر فقیر شروع ہو جائے گی اور اس میں قوانین ہے تو وہ پھر اصل آپ کی وہ چیزیں شروع ہو جائیں گے تو تھوڑی سی ذرا محنت کریں آپ اس کے اندر اس کو بھی جلدی بھی کریں کیونکہ علم و صرف عقیرین اسی پہ ہے بالکل اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو علم و صرف قیرین نہیں سمجھ سکیں گے بالکل کیونکہ وہاں پہ تو آپ کے وہ چیزیں مختلف افواق شروع ہو جائیں مختلف اس سے آئیں گے حد تک شام جو ہوگی کوئی اجوق ہوگی کوئی ناقص ہوگی کوئی کیا ہوگا کوئی کیا ہوگا تو اس کو جو ہے ان شاء اللہ کوشش کر دیں صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ لوگ وہ سیکھ جائیں پھر وہاں پہ تو میں نے دو دو گردانیں دینی پڑیں گے مجھے دینی پڑیں گی صرف صغیریں دو دو صرف سغیریں دینی ٹھیک ہے بس اتنا آپ لوگ بس یاد کریں اس کو کہ اب سر لگ بار با ہی رہ گیا اس کے اندر اور وہ میں نے بس ایک دو دنوں میں ختم کر لینا ہے اچھا اسلین کا تو میں نے پہلے بتا دیا تھا اس لنٹ کا عین کے ساتھ ہے نا تھا بس پھر اتنا ہی رکھتے ہیں کو